بلکم فلقساس ہے اور لوگوں تمہارے لیے اس قانون میں ساس میں حیات زندگی ہے ایسا جامع فکرہ ہے کہ ایسا فکرا کوئی کیا بنا سکتا ہے اللہ نے فرمایا اس کے ساس میں زندگی ہے تمہارے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کا تحفظ چاہتے ہو اس قانون کو نافذ کرو جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں سر اتاروں گا اور میرا بھی سر اتر جائے گا میں ماروں گا تو مجھے بھی مار دیں گے سب کچھ کر دے گا لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ہاتھا پائی قتل پر نہیں پہنچتی بات سعودیہ میں اسی لیے دیکھیں آپ یہ عرب کس کس حد تک چلے جاتے ہیں قتل نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے میں نے قتل کیا مجھے بھی, بھی قتل کی سزا نافذ ہو جائے گی ولاکم فرق ساس حیات لوگوں تمہارے لیے زندگی ہے اس کے ساس میں اگر اپنی زندگی چاہتے ہو اس کے ساس کے قانون کو اور کہیں بھی ہمارے ملکوں میں یعنی جہاں پہ یہ قانون نہیں ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ قانون نافذ ہو جائے اور لوگوں کو برسر عام قاتلوں کو پھانسیاں دینے لگیں یا پھر پیسے کے معاملات طے کرنے لگیں بڑا فرق پڑ جائے لیکن لوگوں نے کبھی سر اترتے دیکھا ہو تو پھر پتا ہو نا سر اترتا ہے نا جب بڑی دہشت بڑا روب ہوتا ہے اس کا دیکھا کہیں نہیں جدہ میں سر اتارتے ہیں اے لوگ جنہوں نے دیکھا ہے یعنی سر اترنے کے منظر کو دیکھ کے کپڑے گیلے ہو گئے اور ساری زندگی کے لیے توبہ کر لی کہ آئندہ اس منظر کو بھی نہیں دیکھنا انسان کا سر اترنا کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہی بلکم فلکساس سے حیاتن لوگو لوگوں تمہارے لیے زندگی ہے یہ قصاص کا قانون یا عقل والو اگر عقل ہے اس قانون کو نافذ کرو لعلکم تتقون تاکہ تم متبی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ کیسے پرہیزگار بن جاؤ گے امن کا ماحول قائم ہو جائے گا پتا ہوگا کہ کوئی کچھ نہیں کہتا امن کا ماحول جب بن جائے گا خدا کی عبادت ہو سکے گی انسان اپنے کام صحیح طرح انجام دے سکے گا امن کا ماحول بن جائے گا حلال کا رزق کما سکے گا تو نتیجہ یہ کہ اس کے مقابلے میں اس کے،, اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا تم یہ کرو